محترم بزرگوں بھائیو عزیزوں اور بہنوں بیٹیوں ماہ رمضان بہت تیزی سے گزر رہا ہے آج کے جمعے کے بعد ایک ہی جمعہ آئے گا انشاءاللہ اس میں تو جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ بقرہ میں ماہ رمضان کے سلسلے کی آیات میں سے ایک آیت اس سے پہلے بھی روزے کا ذکر ہے اس کے بعد بھی روزے کے مسائل کا ذکر ہے درمیان میں یہ بات اللہ تعالی نے بیان فرمائی اس سے معلوم ہوا کہ روزے کے ساتھ دعا کا خاص تعلق ہے کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے کوئی کام سر انجام دیتا ہے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی دعا قبول فرماتے ہیں جس طرح وہ مشہور واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے میں تفصیل میں نہیں جاتا وہ تین آدمی جو گار میں پھنس گئے تھے اور ان کا سلائیڈنگ سے غار کا منہ ہی بند ہو گیا زندہ دفن ہو گئے وہاں انہوں نے پھر سوچا کہ اب نہ ہماری آواز باہر جا سکتی ہے نہ کسی کو اطلاع ہو سکتی ہے کوئی عمل جو تم نے خاص اللہ کے لیے کیا ہو وہ پیش کرو تینوں نے اپنا ایک ایک عمل پیش کیا اللہ نے ان کو اس موت سے نجات عطا فرما دی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے تذکرے میں دعا کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ جب میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو ان کو بتا دو بالکل قریب ہے کوئی وسیلہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پوڑی لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں جی یہ ڈی سی صاحب کے پاس جانا ہو چھوٹا سا افسر اس کے پاس جانا پہلے جناب چھپڑا سی کے پاس جانا پڑتا ہے پھر اس کا آگے جو رجسٹرار ہوتا ہے اس کے پاس جانا تم سیدھے اللہ تک پہنچ گئے پہ. حتیہ کہ ایسے ایسے بدبخت لوگوں نے کہانیاں گھڑی ہیں کہ ایک شخص آیا جنید رحمت اللہ علیہ کے پاس کہنے لگا بھائی دریا بڑی طغیانی پر ہے اور کوئی کشتی ملتی نہیں ہے اور میں نے پارک جانا ہی جانا ہے مجھے بڑی مشکل ہے میرے گھر کے حالات کا تقاضا ہے جنید نے کہا کوئی بات نہیں تم میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ اور تم یہ کہتے آنا یا جے میری ویل کر اے جیت اے جا ٹھیک ہے جند دریا کے اوپر پیدل چل پڑے اور پیچھے یہ صاحب بھی چل پڑے اچھا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یا جیت یا جا جد جب آگے جا رہے تھے جید ان کی کان لگایا تو وہ یہ کہہ رہے تھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ آپ بیان کرنے والے یوں بیان کرتے لکھتے ہیں شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ وہ تو یا اللہ یا اللہ کہہ رہا ہے تم یا جیت کہہ رہے ہو کس کس غلط بات ہے اس نے بھی یا،, یا اللہ یا اللہ کہنا شروع کر دیا جو ہی یا اللہ کہا نا بس ڈوبنے لگا فوراً اللہ کو چھوڑ کر کہنے لگا یا جنید یا جنید یا جنید جب دریا سے پار ہوا تو پوچھا حضرت ایک مشکل ہے سوال ہے کہا بتاؤ سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے یا اللہ یا اللہ مجھے بتایا تھا یا جنید تو میں نے جب یا اللہ کہا تو میں تو ڈوبنے لگا تھا تو یا آپ یا اللہ کہہ رہے تھے میں یا جنید کہا تو بچ گیا اور یا اللہ کہا تو غرق ہونے لگا نکاح جنید تک تیری رسائی نہیں تو اللہ تک تو کیسے پہنچ گیا اور سننے والے بھی ایسے جاہل ہوتے کہتے نارائے فلاں اجاہ جاہلو قرآن کو دیکھو قرآن کہتا ادا سال کا عبادی انی فنی جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو کوئی واسطے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں تک پہلے پہنچو اور پھر بلا تک پہنچو کیوں خالے کو مخلوق میں حائل رہے پردے پیران ران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو یہ تو عیسائیوں کا کام ہے اور جاتے ہیں عیسائی جی جی میں نے اس ہفتے میں اتنے گنا کیے کہا جا اچھا تجھے معاف کیا اور تو خدا بانٹ گیا معاف کرنا تو کون ہوتا ہے معاف کرنے والا بھائی تو یہ یقین کے درمیان میں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی حائل ہو سکتا نہیں اس لیے بات تھوڑی سی مشکل سے ہزم ہونے والی ہے بات تھوڑی سی مشکل سے ہضم ہونے والی ہے لیکن آپ لوگ میرا خطبہ سنتے رہتے ہیں اس لیے میں کر دیتا ہوں بات یہ ہے کہ ہمارا ایک تکیہ کلام اچھا جی دعا کی درخواست ہے دعا کی درخواست ہے دعا کی طرف مطلب یہ کرتے تو دوا کام چلتا رہے آپ کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں یہ جو رواج ہے یہ رواج قابل نظر ہے لو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ سے ثابت ہے دعا کروانا کبھی آپ حضرت انس کے گھر گئے اور وہاں دو رکعتیں پڑی انہوں نے کھانا دعوت کی تھی تو ان کی امی کہ رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے آپ نے میرے لیے دنیا آخرت کی ہر چیز کی دعا کا ٹھیک ہے ثابت ہے لیکن اب جو ایک رواج بنا ہوا ہے نماز کے بعد دعا کرے سارے مل کر ایک بھی رکا جاتا ہے جی دعا کیجئے دوسرا بھی رکا جاتا ہے دعا کیجئے میرے میرا بچہ بیمار ہے کوئی کہتا ہے میرا امتحان ہے کوئی کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تیرہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے وہاں جماعت کی صورت مشکل تھی بلکہ چھپ چھپا کر نواز پڑھتے تھے مدینہ میں گئے اللہ نے اپنا وطن عطا کر دیا پھر با جماعت نوازو کی تھی آپ کو بھی جمے پڑھتے ہوئے مدتیں گزر گئی درد سنتے ہوئے ہمیں بھی الحمدللہ کبھی آپ نے یہ کہیں پڑھا یا سنا ہے کہ نماز کے بعد ایک اٹھا اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے بھی مارے دعا کیجیے دوسرا اٹھا اس نے کہا جی بھائی بڑا رزق میرا تانگے دعا کیجیے کہیں آپ نے پڑھا ہے کسی بھائی نے تو مجھے بھی بتا دو یا کہیں سنا ہے تو مجھے بھی بتا دو ضرورت تو ان کو بھی تھی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم یہ دی تھی خود دعا کرو دوسروں کو کہتے دعا کرو دعا کرو صرف اجتماعی دعا کی ایک مثال ملتی ہے وہ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ایک بندہ سامنے دروازے سے آیا کہتا یا رسول اللہ مال مویشی ہلاک ہو گئے کیسے سفر کرنا ناممکن ہو گیا راستے میں پانی نہیں ہے لوگ فوت ہو رہے ہیں دعا کیجیے اللہ اللہ سے دعا دعا کیجیے اللہ بارش دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے سب صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھا دیا بخاری شریف کے حدیث ہے آپ نے اللّہ مسکینہ اللّہ مسکینہ اللہ مسکینہ یا, یا اللہ ہمیں بارش دے یا اللہ ہمیں بارش دے یا اللہ ہمیں بارش دے بس اتنا ہی کہا سلا پہاڑی تھی ایک طرف صحابی کہتا ہے اس کے پیچھے سے ایک چھوٹی سی بدلی نکلی اور درمیان میں آ کر پھیل گئی اور خطبے دوران ہی پانی برسنی شروع ہو گئی نبی کریم چھاتے ٹپک پڑی اور نبی صلی صاحب وسلم کی داڑھی پر پانی کے خطرے گرنے لگے بڑا ہمت والا بھی تھا نا اس کو گھر میں جانا مشکل ہو اور آپ نے میدان میں نکل کر دعا استثقار نماز بھی پڑھی ہے اور دعا بھی کی ہے اس کے علاوہ کوئی مثال اس کی تو ملتی ہے کسی نے درخواست کی دعا کیجیے آپ نے کر دی لیکن یہ جو احتمال ہے اس کا نتیجہ میں تو یہی اکثر مجھے سمجھاتا ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے اس کے لیے دعا کر اور دوسرے کے متعلق سوچے جو اپنے لیے نہیں کرتا تیرے لیے بےچارا کیا کرے گا خود فکر کر دوسروں کی دعا پر نہ رہو خود ہر بندے کو چاہیے روزانہ اپنے رب تعالیٰ سے تعلق کرے خود دعا کرے خود مانگے کسی کے اوپر نہ رہے سمجھے نا اس لیے اللہ تعالی نے کہا یہ جتنے وسیلے گنتے نا کہ رحم کر حضرت محمد مصطفیٰ کے واسطے علی مرتضی کے واسطے حسن مشتبہ کے واسطے حضرت گنگوہی کے واسطے حضرت تھانوی کے واسطے وہ تمام انبیاء کی دعائیں پرانے مجید میں موجود ہیں کسی نے کسی کا واسطہ دیا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا ہو حضرت جبریل کا واسطہ دیا ہو ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ سیدی براہ راست اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے ربانہ غلامہ وہ علم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ من ہر مشکل میں انبیاء نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اللہ کے بندوں نے پکارا وہ جو تین بندے گار میں پھنسے ہوئے تھے کیا کسی کو لکھا میرے لیے دعا کیجیے قبروں پر جا کر کہتے حضرت صاحب ہمارے دعا دیجیے سے بڑا بے وقوف ہی کوئی تو جاہل ہے اللہ نے فرمایا اس سے بڑھ کر کون گمراہ جو اس کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی بات سن نہیں سکتا وہ سنتا ہی نہیں دیوار کے پیچھے کوئی نہیں سنتا اور اتنی منو مٹی کے نیچے تیری بات سن رہے اور تیرے لیے دعا کر ہے کوئی عقل کا کام تھا تو میرے بھائیوں دعا کے لیے نا چند چیزیں ضروری ہیں ان میں ایک چیز تو یہ ضروری ہے کہ آدمی جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا کہ جب میرے بندے تجھ سے سوال کرے میرے بارے میں تو میں قریب ہوں میں جب بھی کوئی مجھ سے دعا کرے میں قبول کرتا ہوں ان پر لازم ہے یہ میری بات قبول کریں اس سے معلوم ہے کہ بندے کو اللہ کی نافرمانی فرمانی سے اجتناب کرنا چاہیے اللہ کی بات ماننی چاہیے صحیح بخاری میں ایک بندے کا نقشہ کھینچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں دعا کی قبولیت کی ساری چیزیں ہی تقریبا شامل ہے فرمایا ایک بندہ ہے سفر میں ہے سفر میں دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ بندہ پردیسی ہوتا ہے نا تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس اللہ واد شریف ہے ان کی بات بہت سنتا ہے تو وہ مسافر ہے اور اشآ سر بکھرو ہے اخبار غبار آلود ہے یمد و یدہ ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے یا رب یا رب اے میرے پروردگار اے میرے پالن ہار مت ام اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام ف اللہ یوس اس کی دعا کیسے قبول ہو ایک تو ویسے اللہ مہربان بڑا ہے جتنا بھی گناہ گار ہو اگر توبہ پر آ نا یا اللہ مجھ سے ہو گیا میں تیرا گناہ بندہ معاف کر دے اللہ سب پر قلم پھیر دیتا ہے قلم پھیر دیتا صرف قلم ہی نہیں پھیرتا گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے اور اولا اللہ سید حسنات یہ وہ لوگ ہیں جن کی گناہوں کو اللہ تعالی سیات کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے تو میرے بھائیوں اس کا بہت اہتمام اپنی روزی حلال حلال روزی کمانے کا بہت فکر کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے بندہ جتنا بھی کما اس کا نصیب اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس نے کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کے پاس ذخیرہ کر لیا باقی تو وہ جتنی مرضی جائیداد جمع کر لے حساب اس نے دینا ہے موج دوسروں نے اڑانی ہے بتا تجھے سے کیا حاصل ہوا ایک تو یہ ضروری ہے دوسری بات یہ ضروری ہے کہ بندہ صبر کرے صبر کے ساتھ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور بے دعا کرتا ہے جب تک انسان جلدی نہ کرے کہا جلدی کیسے کہا یہ کہ جی میں نے دعا کی اللہ سے میں نے پھر دعا کی میں نے پھر دعا مگر میں دیکھتا ہوں میری تو سنتا ہی کوئی نہیں میری تو نہیں سنتا پتہ نہیں لوگوں کے سنتا ہے میری تو نہیں سنتا یہ کفر کا کلمہ ہے ایمان کا نہیں ہے ایک لڑکا ہے ابھی جوان ہو رہا ہے اپنے والے سے کہتا ابا میں نے موٹر سائیکل لینی اسے پتہ یہ بیوقوف جاہل جاتے ہی کہیں ٹکر مارے گا نقصان کرے گا وہ اس کے تقاضے کو نہیں مانتا لیکن یہ نہیں کہ اس کے وہ کچھ نہیں اس کی جگہ اسے کوئی اور چیز لے دیتا ہے کوئی اور چیز لے دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں پر ماں باپ سے کوئی نسبت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تو کوئی نسبت ہی نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمان و زمین پیدا کیے ایک کتاب میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے اور وہ کتاب اللہ کے پاس عرش کے اوپر موجود ہے اور فرمایا اللہ کی رحمت کے سو حصے ہیں جن میں سے صرف ایک حصہ اس نے زمین پر نازل کیا ہے اس ایک حصے کی بدولت جو دوست کسی دوست سے محبت کرتا ہے ماں باپ کی آپس میں محبت ہے ایک وحشی جانور اپنے بچے پر سے گزرتے وقت پاؤں اٹھا کر جو آگے رکھتا ہے فرمایا یہ اس ایک حصے کا نتیجہ ہے ننانوے حصے اللہ قیامت کے کرنے اپنے رحمت کے ظاہر فرمائے گا تو یہ دنیا میں ایک حصہ ہی ہے تھوڑا بہت جو چل رہا ہے تو ماں باپ کی اپنے بچوں پر رحمت جو ہے وہ, وہ تو اس ایک حصے کا بھی ہزاروں لاکھواں حصہ ہے تو اللہ کی رحمت وہ کوئی مانگے بندہ اپنے رب سے مانگے اور وہ نہ دے یہ نہیں ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رب سے مانگتا ہے تین چیزوں میں سے ایک چیز اس کو ہر حال میں ملتی ہے یا تو جو اس نے مانگا اسی طرح اس کو مل جاتا ہے یا جو کچھ اس نے مانگا ہے نا اس پر آنے والی برائی اتنی ٹال دی جاتی مصیبتیں ٹال دی جاتی یا پھر اللہ تعلی کے علم کے مطابق اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ اس کو نہ وہ دی جائے چیز دنیا میں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے آخرت میں تو بہت ضرورت ہے دنیا میں تو اتنی ضرورت نہیں ہے آخرت میں بے حد ضرورت ہے اس لیے دعا میں کبھی کمی نہیں کرنی چاہیے اور صبر کے ساتھ کام کرنا صبر کے ساتھ میں آپ کو دو تین پیغمبروں کا انشاءاللہ شاء مجید سے حال سناتا ہوں کس طرح انہوں نے سفر کیا اور اللہ تعالیٰ نے آخر کار ان کی دعا قبول فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کہ انہیں آگ میں پھینکا گیا اور اللہ تعالی نے ان کو آگ سے بچا لیا اب نہ ان کا قبیلہ ساتھ ہے نہ قوم ساتھ ہے وطن میں بھی وہ نہیں رہ سکتے اناہب اللہ ربی میں اب یہاں یہ رہنے کے قابل جگہ نہیں کہ اتنا بڑا موجزہ دیکھ کر صرف ایک آدمی ایمان لایا وہ تھے لوت علیہ السلام باقی کوئی ایمان ہی نہیں لایا حال اپنی آنکھوں سے ساری بات دیکھی پھر انہوں نے دعا کی یا اللہ اپنی فوج دے دے رب حبلی من الصالحین یا اللہ مجھے صالح بیٹا عطا کر دے مدتیں گزر گئی مدتے گزر گئی ایک دن مہمان آئے سورہ سورہود میں اللہ نے ذکر کروایا مہمان آئے تو خاموشی کے ساتھ اندر چلے انہیں نہ پوچھا کیا کھاؤ گے کیا پیو گے ٹھنڈا پیو گے کہ گرم پیو گے خاموشی سے اندر گئے فجا اب سمین ایک موٹا تازہ بچڑا بھلا ہوا لے کر سامنے لا کر دیکھا کہ وہ تو مہمان صاحبان آ ہاتھ ہاتھوں کھاتے ہی نہیں پالا لاتا کہا کھاتے نہیں بھائی تم ڈر گیا ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے کہ یہ معلومات کو دشمن ہے جو حملہ آور ہونے کے لیے آئے ہیں ورنہ تو ان کو کھانا کھانا چاہیے تھا کہنے لا تخف ابراہیم ڈرو نہیں ہم آئے ہیں لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ اکبر اللہ نے فرمایا کہ پیچھے ہی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی تھی فضائقت وہ ہنس پڑی کہ ہم نے کیا سمجھا اور یہ کیا نکل آیا اس سے نبیوں کے علم غیب پر بھی بڑی روشنی پڑتی ہے اگر آپ غور کریں نا پتا ہی نہیں چلا ابراہیم علیہ السلام کو کون ہے وہ ان کو سمجھتے رہے مہمان ہیں انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں جب یہ معاملہ ہوا تو ان کی بیوی جو پیچھے کھڑی تھی وہ ہنس پڑی فرشتوں نے کہا کہ ہم ان پر عذاب کے لیے آئے ہیں اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں وی لتا کہ او ہوناز ان عکیم بچہ مجھے کیسے ہو سکتا ہے میں تو بوڑھی بھی ہوں باج بھی ہوں ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کس طرح ہوگا فرمایا کہ کیا تم اللہ کی رحمت سے نہ امید ہو بڑھاپے میں بھی اسی نبے سو سال کی عمر میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کہ نہیں اللہ نا نہ امید نہیں بس ایک حیرت ہوئی ہے تعجب کی کیسے ہوگا کیسے ہو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کی دعا کے لیے بھی بندے کو قائم رہنا چاہیے جب وہ چاہتا ہے دے دیتا نہ دے پھر بھی راضی رہنا چاہیے پھر بھی راضی رہنا چاہیے ہمارے لیے بہتر ہوتا وہ ہمیں دے دیتا ہماری دعا کو ضائع تو وہ کرتا ہی نہیں میں ایوبا ادنا ربا ہوں اور ایوب کو یاد کرو اس نے اپنے رب سے دعا کی ان مسنی یا ذر کے پرور مجھے بڑی تکلیف پہنچی مسنی یا ذرو میں بیمار ہو گیا مجھے بڑی تکلیف پہنچی وہ انت ارحم الراہمین تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اچھا یہ تو نے کہا ہی نہیں کہ یا اللہ مجھے شفا دے دے نہیں اللہ کی تعریف کی کہ یا اللہ تو, تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا میں بیمار ہوں مجھے بڑی تکلیف پہنچی اور سورہ سعد میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ان الفاظ میں بھی دعا کی مسن شیتان بے نسب و آزاد شیتان نے یا اللہ مجھے بڑا دکھ اور بڑی تکلیف پہنچا یہاں پھر قصہ کوات آ جاتے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے کوڑ چل گیا کیڑے پڑ گئے بدبو آتی تھی گھر والوں نے ایک اروڑی پر پھینک دیا اور سب لوگوں نے ملنا چھوڑ دیا ایک ان کی بیوی رحما نامی تھی رحمت وہ ان کا خیال کرتی تھی تو وہ کھانے کے لیے ایک دن کچھ نہیں تھا تو اس نے اپنے بالوں کی ایک لٹ فروخت کر کے ان کو کھانے کے لیے کوئی چیز لا کر دی تو وہ غصے ہو کر کہنے لگے کہ میں ٹھیک ہوا تو تمہیں میں سو کوڑے ماروں گا سب جھوٹ ہے سافی جھوٹ ہے نہ قرآن میں یہ ذکر ہے نہ حدیث میں یہ ذکر ہے یہ ہے یہودی اسرائیلیات نبیوں کی توہین کرنے والے لوت علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی بیٹیوں نے ان کو شراب تلا کر زنا کروایا کہ باپ کی نسل جاری رہے تورات میں لکھا ہوا اور داود علیہ السلام کے متعلق لکھے ایک عورت پر نظر پڑ گئی غسل کر رہی تھی اس کے خامد کو جہاد میں بھیجوا کر قتل کر دیا اور سے پہلے پہلے اس کو اپنے گھر میں ڈال لیا سلیمان اس سے پیدا ہوا نوز بڑے ہی کے متعلق بکواس کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے دیکھو وہ واقعہ میں نے آپ کو کئی دفعہ سنایا ہے کہ جب ہرکل کو خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس نے کہا اس علاقے کے کوئی بندے لاؤ میں تحقیق کرنا چاہتا ان میں سے ایک سوال اس نے یہ کیا تھا کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ جس نے کیا اس کا نصب کیسا ہے ابو سفیان نے کہا وہ تو بڑا عالی نصب ہے ان نے کہا اسی طرح پیغمبر اونچے نصب میں بھیجے جاتے ہیں تاکہ کسی کو ان کی پیروی کرنے میں آر نہ ہو اس سے کیا معلوم ہوا کہ نبی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے پاس بیٹھنے کو گوارا نہ کرے یہ نہیں ہو سکتا بلکہ ایسا اونچے نصب کا ہوتا ہے کہ اونچے سے اونچے نصب والے بھی اس کی پیروی کو پڑے نہیں ہے عزت کا باعث سمجھتے ہیں آر کا باعث نہیں سمجھتے ہیں. اب بیماری یہی نہیں ہوتی کہ کیڑے پڑ جائے اور بدبو آنے لگے بعض وقت درد ایسی ہوتی ہے کان میں درد شروع ہو جاتی ہے جسے پوچھ لو کمر کا درد کئی بزرگ بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ اگر پیچھے کرسیاں لگا لے لیا کریں تو بہتر ہے ویسے کیونکہ پچھلوں کو بعضوں کو نظر نہیں آتا یا ایک طرف یہاں تشریف لے آیا کریں تو اس میں بہتری ہے اب یہ کیوں بیٹھے ہیں کیا ان کے پاس بیٹھے کو دی نہیں چاہتا ماشاء اللہ سارے خوبصورت بھی ہیں لباس بھی اچھا ہے باعزت بھی ہے اللہ نے دنیا آخرت کی نعمتیں دی ہوئی ہیں تو انبیاء بھی بھی ہو سکتا ہے گھٹنوں کا درد بھی ہو سکتا ہے بھائی کئی کئی تکلیفیں ہو سکتی ہے جو کسی کو نظر ہی نہ آئے تو اس لیے یہ کہنا کہ ایوب علیہ السلام نوزب اللہ وہ ان کو کیڑے پڑ گئے تھے صاف ہی جھوٹ ہے قرآن مجید کی یہ آیات جو میں نے پڑھی ہے یہ ان کے متعلق آئی ہے اور حدیث صرف ایک صحیح حدیث آئی ہے ابن العربی نے لکھا کہ صرف ایک حدیث صحیح ہے اس کے علاوہ سب اسرائیلیات صاف ہی جھوٹ ہے اور غلط بات ہے اللہ اکبر وہ قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ دعا انہوں نے جب کی نا تو اللہ نے اور بے رج کا اپنا پاؤں زمین پر مار پاؤں مارا تو ایک چشمہ پھوٹا ہادا مغ تسل و شراب یہ ہے پانی غسل بھی کرو اور پیو بھی تندرست ہو گئے ماشاء اللہ پانی پیا غسل کیا وہ ساری تکلیف اگر کوئی دردیں تھی وہ ٹھیک ہو گئے کوئی بے چینی تھی یا کچھ بھی تھا نا اللہ نے تندرست کیا تھا اللہ. لیکن آگے پھر ایک تعریف کی ہے ان کی نئے اب تو ان نہ وجدنا تین تین ان کی تعریف ہے اللہ نے کی اجد نہ ہو صابرہ ہم نے پایا کہ وہ صبر کرنے والا تھا یہ نہیں دوسرے تیسرے دن یا مہینے سال کے بعد ہی کہنا شروع کر دے. یا اللہ تو نے کیا کر دیا نہیں صبر کرنے والا تھا نیم اچھا بہت اچھا بندہ تھا ان نحو بار بار اللہ کی طرف ہی پلٹ کر آتا تھا کہیں اور نہیں جاتا تھا اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا ہے اسماعیل علیہ السلام ادریس اور ذوال کا یہ سارے صبر کرنے والے تھا. اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا یہ سورہ انبیاء میں ترتیب ہے فرما وزن نو نے وہ مچھلی والے کو یاد کر لو کہ قوم نے جب ان کی بات نہ مانی تو اس سے ہو گئے اللہ تعالی سے بدعا کی یا اللہ ان پر عذاب بھیج اور ان کو عذاب کی دھمکی دے کر اللہ کی اجازت کے بغیر ہی چلے گئے حق یہ تھا وہیں رہتے جب اللہ تعالیٰ اجازت دیتا جیسا کہ نو علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا نا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا پھر انہوں نے بدوا کی یہ پہلے ہی چلے جا کر اللہ نقدر انہوں نے سمجھا کہ ہم ان کو پر گرفت نہیں کریں گے کچھ نہیں کہیں گے بغیر پوچھے ہی چلا گیا گسے ہو کر چلا گیا اب سمندر میں جب گئے کشتی ایک پر سوار ہوئے تو فرمایا ظنون کو یاد کرو جب کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی میں سواریاں زیادہ تھیں سواریاں زیادہ تھیں تو کچھ طوفان آیا تو کشتی غرق ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ایسے موقع پر پہلے سامان پھینکتے ہیں پھر کچھ سواریاں پھینکتے ہیں کہ کچھ ہی بچ جائیں اب سامان پھینکنے کے بعد جب موقع آیا کہ ہر ایک کا دل چاہتا ہے میں بچوں پورا ڈالا گیا میں ان کا نام نکلا اور بھی کئی لوگوں کا نکلا سب کو انہوں نے اٹھا کر سمندر میں پھینک مچھلی نے ان کو سالم ہی نگل لیا فلادا پھر زولو اندھیروں میں اس نے پھر اللہ کو پکڑا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ سمندر کے پانی کا اندھیرا الگ اللہ نے ظلمات مات کئی اندھیرے تھے نہ کوئی وہاں مقدمہ ہو سکتا ہے نہ پیچھے ملاقات ہو سکتی ہے نہ کوئی وکیل ہے رستے ہی کوئی نہیں پنادا پھر ظلم انہوں نے پھر اندھیرے میں کہا لا اللہ یا اللہ تیرے سوا تو کوئی معبود نہیں میں کس کو پکاؤ سبحانا کا تو پاک ہے تیرے لیے مجھے یہاں سے نکالنا کچھ مشکل نہیں ہے انہی کن من الظالمین ظالمین میں تو شروع سے ہی ظالموں سے کن میں نے ہمیشہ میں تو ہمیشہ ہی ظالموں سے یہ کہا ہی نہیں مجھے نکال لے بس اللہ کی تعریف ہی کرتا پھنستا جب نہ ہم نے ان کی دعا قبول کی وہ لجنا ہوں میں غم سے انہیں نجات دے گی مچھلی کو حکم ہوا کہ اس کو پھینک وہ نکلی اور کنارے پر آئی یون صلی السلام کو پھینک کر چلی ہم نے ان پر ایک بیلدار پودا اگا دیا اور پھر ان کو ایک شہر اسی شہر کی طرف دوبارہ نبی بنا کر بھیج دیا اور فرمایا غم ہم نے ان کو غم سے نجات دی کا ایسے ہی ایمان والے جب دعا کرتے ہیں نا ایسے ہی ان کو نجات دیتے ہیں اور اس کا ایک معنی یہ ہے کلال کا نن کا ترمزی میں حدیث ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا مچھلی والے کی دعا کوئی مومن کرے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو غم سے نجات دے گا کوئی مومن دعا کرے گا نا غم سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فروائے تو میرے بھائیوں خود دعا کرنا سیکھو دوسروں کو کہتے پھرنا دعا کرنا دعا کی درخواست ہے یہ کوئی رواج اصحاب کرام میں ہو کے جب کوئی کسی کو ملے تو اس سے الوداع ہوتے دعا میں یاد رہے دعا کی درخواست ہے بھائی جان خود دعا کرو دوسرے کو کہاں یاد رہتا ہے کسی ایک کے متعلق ہو سکتا ہے کوئی خاص تعلق کو یاد رہ جائے دوسرے کو تو یاد ہی نہیں رہتا اچھا اگر کوئی دعا کے لیے کہہ دے تو ایک بھائی کے معمول سے مجھے بہت فائدہ ہوا ساتھ ہی دعا کر دیا کرو بعد میں کوئی نہیں یاد رہتا کوئی کہہ دے نا دعا کرنا کیونکہ یا اللہ اس کی ضروریات اس پر رحم فرما ساتھ ہی نقدی دعا کر دیا کرو لیکن زیادہ زور دوسروں پر نہ ڈالو خود دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کی لذت ہمیں عطا فرمائے اور یہ جو روٹھا روٹھا رہنا ہے کبھی مانگنا ہی نہیں بیٹھ کر تسلی سے اپنے گناہوں کا اقرار ہی نہیں کرنا اس کے سامنے رونا ہی نہیں ہے یہ جو سنگ دلی ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں سے پلٹنے کی توفیق ہی کتاب